نورات و اسما لري اصل تني يقودر هر تني يقودر جايي ديواني انسان بنو بنو نا لومز فرض اين فرض تني يقودر مثلا اسم لله فرض قال عمر بن و غيره ما نني قال هو فناره و جاء قال اونین یارا غلمارو کراتو تارو مقدره فلا جلوا فلا جلوا یقارلو نو یجرالا توتالو بلانی اور کہ وہ باراست نو یقارلو جراذا یلکم بالوالا یزمانہ قال ابننا قال ابننا الذين يجابنا جزانا من اجاده نبوي نبادر من ثاني نبي جديد قال كان نفس جائتنا فرب يقول الله في حين يقولون يمين صار ببعض من شق قان له ما دخلنا النفير ما جا ام کر ذکر کی ری قابل کے لیے ہم نے قوم زادی جنہوں نے عارض اولاد ہے ہمارا زاد نہیں گزار قومیش ارضی اس دنیا میں عمر تخلیقی کی تدریسی اور لوگ ہیں اس دنیا سے دنیا سے تم وہ دوران فریکی گے دعویذ پر خیر بشر کی نہیں کہ شموم عرضی لعاد ورادر سے قرار بانا ہے شموم حریزی ہے میدار قرار بانا ہے کہ شموم عرضی خطاب چیز دنیا قرار بانا ہے دلیو تخصیصی کو آندواج لغلبینا کیونکہ شنک اس شموم کا دید کہ غالب تی خدل حاصل باس شموم دی کرتے کہ لائبان جحاد کی بغریت تی کی زکاة نور تولی بکتا دی شموم کہ بس کل چیزا بر اخلاق چیزا جنگ جلد دی آدم بادا قوم دیوکا تاڑے مبارنے موون تو جوار سے سیون لے رہا کرے پریا <سؤال> بابا بجا مانو پر اپار میں جاین اوتھنا جاین پریندارین نیپلا انا ملا کے نری کدی اپنا نے من چلا جاتیں بابن الخير لذناته وقال الله وقال الله الخير والخير والحميدين كمخل مفاردي سريع الذكران وقال العادل الوخينا والذال الحميدين متها وسينا انا من الذكران من الذكران زمانه اللي عليه تمام المساله الخير لذاتي يريدني يريدني ذكر ہمارے يقول لدينا الإسلامي في الأراضي قلت إلى رسول الله تعالى من وقال محمد على اليقاني فيها إلا حجر آية الجانة للفاوطة ومحميهم إنسانة في الغذب تجعلنا دبعا غير فإزجحات ومعالا غير كريد إصلاح دا جاية ومعالا غير كريد إصلاح دا جاية ومعالا فسحة فارد تردين سيني دا إصلاح في حسنة سيد ماني سيدة مقصوب ترجمهم دا الله فقل فلو سفر کو جمعلان دراتے وہ نبی نے صاحب اندر دار تو صاحب درو روان شوق پر صور کونے دیس تی یہاں خیتن اپدی کے مخارف رنگ داشتے فيها نوبدی کے مخارف کے کے چاپکے شرفاساتی مقامات بھی ذکر ہے جو نمود نا قد ماترو زانو کے پتہ فال تو ا رہے ہیں واقفل جمرہ انہی البرات ضربنا گا بیرات کی, کی کو مفروض مقام دے دج نہیں ہوئی تھا فقلت نہ وہ اضا جمرہ تاس اوترے تا اوترا اوترا خراجہ روت نہ بے سبب جائے تی ابو بالجمر پھر جابر کر دیتے رکنا مقول الی جمر جمرنا لازم ہوتے ہیں لازم ہوتے جمر جمرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوقاتی مفتی اوقاتن وی سمن کے ملکی قال السمر و جمر ذا ما ان مشداصل هبا و سنت ذي و برن تماما ست و كم ساجو قال رب قال انا لك شاراكين و جواز بو كوب دعوا و انکاری وانی اندرادی منتے چاہے بقى دعوا کرنے کی چاہا داردار بھی جوتی بھی اب اورانکارم ہانے جو عادت نہیں و نرسن کی اذا بجنگونی میے یہ ذکر ہے لہذا انھا اجل اذا زور ازور و اللہ نے سست سمجھا تجھ نے کہ اوذ دبابن کا صاحبتن اندا کو سس سمجھتا ہے اندا سس کو عوان حالات کی جب نبی نے سست چتو جیسے 35 بجے رات چلا با من كثير روا دے باب القدود نے 56 اگوار سرینت نے 8000 کے اڑی اندا کے بعد ہا 130 اول وہ اند کے سسو اد کو تم منزوں میں میں چند باتیں بدبانے بتاوا رہا تھا مصباح کیا کہا ریحان سے بھیجی کہ وہ سرت بلوار کے ورگی دیوان و امشا پڑا یا دیو جنا جنتم نما کو چاپ پر دی کی دے بڑے والے کے اس طرح سے وہ تھا مندو میرے کی بہت ضرورت سے جو اخیرا حدیث سے بعد وقال مرئنا من بغاين ونجنا ولا بحر ترجمہ کر دو اپنے ایم وجنا ولا بحر ال تیز او حمائر جی yes hey. سنو خاص او ترکی برازیل ترکیاں رب کے باٹاور جسول زدیرا فراز نو ہے سا میں خدا پھیر گلہل ہی اور آیات دے گا تم ونا دین من حال قولی تعالی والخیر و والقانون جلاء والحمير لذلك وها من اسن متقض شامل برازين تندي اذا 53 جنازہ جلشین دی ذا فلا مسرہ یوک بارہ ذابل پر رکھ کے جنا مسرہ اختلاف لا تحدید ذکر شیطان ذکر کو شرک یو سهم دے کو سہمیں دی اذا قال مالک یزان مسرہ شراچہ برزور ان بجے داسن دے حضرت کہ یہ درو مسلہ ولان ثمن اکثر من فرض نبیชีवर कौले साहब जात देवस्ना मसलसड़े जहां खतरे दवस्नवरसे थे त्रिवरसे अंदर बार चित्ता मगी देवस्नवरन अदामा सद न जम होले दे इमाम आले के मौहने भाई इमाम शादी رحمهतुल्लाहि लैस और मोहम्मद नबी इमाम सुफ رحمهतुल्लाहि अहमद ناغبت ذرت پیدا کی گئی زبا سنہ سب اور کی بل رواید اللہ علیہ وسلم زبا سنہ سب اور کھڑی گئی جمہورمہ سلزارہ یو اصحی سب گئی سایب اہدایہ وجہ دکھر گئی چھے جنگ خفضوار پیز نکی گی پیدا باوست جنگ کی کیا گئی ذریت یو تا دے دے دے دے دے پر بارانا او سنن ہو سنن ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے پیراں تیو استعمال کر گئے جوڑ نہیں ور کرے ہم جو بات دیتے کہ صاحب نے دیتے کہ حیثت ہم دائمو صلاۃ کو رسالے مستخزاد منافذ روضہ موجود ہے عبداللہ بن عمر یہ پرہستہ فرہامی جن پرہستہ فرہامی شان صلاۃ صہ موللہ وہ سامن لی فرضی حضرات ان فرہامی سامنے امام بانو رحمت کا ذکر کیجے پر موجود روات عبداللہ مناسب <سؤال> محقوق تو بخاری, بخاری مجب نے ونبیر اسلام تقسیم دا غلائم دا خبر کرے گا فاجر مانا کردے سے اکڑے سامن لراجر و سامان لر فارس سے فریق ودار وقت دا آم خلیق و تنفر بانی دا سامی آخر چی ورکر شو دا فارس دا تنفر پہیسیت ابن حضر میں اکمتسان چی اما بحریفارا دکر گی چی اما بحریفارا دکر گی و دابتن الانسان سبک انسان دا یہ دابیر سامیہ انسان دی ہے یہ ہو چی اللہ حضرت انسان دی ہے اللہ حضرت انسان دی ہے آقا جانگئی دن حدیث مقابلہ کی لاؤن قضا خبر صحابیت نے شیمہ بہنی قضا کرتا میں کی کچھنے برفت صحابیت مقصد اس سلال بن مسئلہ دے کہ میں حضرت اس سلال سے داوے لیدی اس سلال کو مسئلہ پر خدا سرویت مرکبہ دی دن مجب میں نے جاریا البت تام دروازہ دراصل اس باو ترجیح گنڈی جمعرے اثباب ترجیح نظام سے کم حدیث موجود دل قیاس میں اگر جائے بغیر ماذ دل قیاس میں نذر دروازہ چلے فار سے فرمایا ہے تو کیا کہا نا کہ دابا وہ نہیں سمجھتا رہا کہ اس سے تھا نا تايب با نے ان ترجیح میں ترجیح نبع ہے سدس بار دل میں اللہ علیہ اللہ بنا کوسیں ادھر کو مقابل مضمون کی مقابل جس مقابل درس کے نفس البتہ <سؤال>